inna hamdahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu la منشاب محمد ان تبارکرا زکر ان ذکر تن پاؤل مومی صداق اللہ و صداق الرسول محمد الکریم و نحن والا ذالک من الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمین سامعین السلام علیکم سلام کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بات میں کروں جو اسے ناپسند ہو۔ اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو شامین ایسے موقع کبھی کبھی ملتے ہیں اور میں دعا مانگتا ہوں کہ میری تقریر روایتی نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ آئے ہیں کچھ لے کر جائیں جیسے آئے ہیں ویسے نہ جائیں آہا آہا لیکن नارے توجہ گیر نئے تقریر نار اسال سنر توجہ کی ضرورت ہے توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پیدا ہوگا اور مجھے ثواب ہوگا توجہ حسن بسری سرکار نے فرمایا دانات کی نشانی ہے کہ وہ بات توجہ سے سنتا ہے دوسری نشانی دانات کی فرمایا نصیحت قبول کرتا ہے عام بندہ نصیحت قبول نہیں کرتا تیسری نشانی فرمایا کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے اپنی غلطی تسلیم کرنا بہت بڑے دانا کا کام ہے ہر ایک بندہ نہیں کر سکتا توجہ کیونکہ بات ایسی باتیں بھی ہوں گی جو آپ نے پہلے سنی ہوں گی اور بات ایسی باتیں بھی ہوں گی جو آپ نے نہ سنی ہوں گی جو نہ سنی ہوگی ان تو وہ سن لیں گے اور جو سنی ہوں گی آپ ادا ہو جائے گا کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں بار بار بات کرنے سے دماغ پر بات اترتی ہے پھر بار بار کرنے سے دل پر اترتی ہے جب تک دل پر نہ اترے حکمت نہیں بنتی جس طرح حضرت صاحب نے میری تعریف کی ہے نہ میں پیر طریقت ہوں نہ راہ شریعت ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ادن سا بندہ ہوں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک شاید مجھ جیسا بدکار کوئی ہوگا آج کل نیکیاں لکھی جاتی ہیں کارڈ ہیں نیکیاں کیا کی جاتی ہیں لکھی جاتی ہے یہ جہالت کا بہت بڑا ثبوت ہے کیونکہ اولیاء کرام جو ہیں وہ برائی کو یاد کرتے ہیں نیک, نیکی یہ معقولہ بھی ہے ہمارے بزرگوں کا کہ نیکی کر کے بھول جا اور گناہ کر کے سامنے رہ رہی کیا خبر قبول ہے یا نہیں ہے قبول ہے تو فرشتہ لکھ لیتا ہے اس کو لکھنے کی کیا ضرورت اور کوئی دنیا کی طاقت قبول کر سکتی نہیں نبی بھی عبادت کرتے تھے تو دعا مانگتے تھے ربنا ناتا منا بل مینہ کا انت سمی و تو بل تین طریقوں سے دل اندھا ہو جاتا ہے ایک تو آزا اپنے برائی کی طرف لگائے تو دل اندھا ہو جاتا ہے پھر وہ دین کی بات نہیں سن سکتا دوسرا دکھاوے کی عبادت کرے اپنی تعریف کو پسند کرے اللہ والے جو ہیں نا ان کو تعریف کی خواہش نہیں اور ترین شکایت کا ڈر نہیں ہوتا تیسری مخلوق کو چھوڑ کر خدا کو چھوڑ کر مخلوق سے امید پائے وقت رہے چار چار چوتھی جھوٹے لوگوں کی تعریف کرے جو لوگ یہ آخر صدیقہ کہ منصب کے مالک ہی نہیں ہوں گے وہ منصب ان پر وہ منسوخ کر دیں گے کہ اس لائق ہی نہیں ہوں گے اس منصب اس نام کے لائق بھی نہیں ہوں گے اور لوگ منسوخ کر دیں گے یہ قرب قیامت کی نشانی ہے وہ آگے آپ کو وضاحت کروں گا آج ایک چودھری ہے میرے پاس اس نے کہا جی میں پیروں کے پاس گیا میں نے کہا میرے پاس آیا پھر نہیں جانا چھوٹے پیروں کی تمہیں دو نشانیاں بتا دوں ایک تو حساب کرے وہ بھی جھوٹا لانسی اور جو کرائے وہ بھی بئی ماں دوسرے چھوٹے پیر کی میں نے نشانی بتائی کہ تعویذ کلام کر کے پیسے مانگے وضاحت سے سمجھایا میں نے کہا میں نے کیا کہا وہ کہتا ہے پھر بتائیں میری سمجھ نہیں آیا اس کا خیال ہی نہیں تھا میں بات کرتا رہوں آپ کا خیال دوسری طرف ہو تو یہی حال ہوگا دوسری بار میں نے اس کو بتایا کہ جھوٹے پیر کی نشانی ہے کہ حساب کرے دوسرا تعویز کلام دے کر پیسے مانگے یہ دونوں جھوٹے ہیں اب تو بتا اس نے کہا پہلی تو بات کر دی کہ ایک تو جھوٹا پیر ہے جو حساب کرے اور دوسرا جھوٹا ہے جو پیسے لے زمین آسمان کا ساتھ میں نے کہا پھر تو نے میری بات نہیں سمجھی پیسے مانگنے اور لینے میں بڑا فائدہ ہے لیتے تو بزرگ بھی آئے ہیں میں نے کہا ہے پیسے مانگے اور تو کہتا ہے پیسے لے تیسری بار سمجھایا تو اس کو بات سمجھ آس مہربانی کر کے توجہ دینا کہ ڈرامے دیکھنے والی کہوں دین کی بات ہم کیا سمجھیں ہماری نگاہ پلٹ دی گئی جس سے پوچھو وہ کہے گا خاص طور سے بریلوی جی مولوی خراب ہے وہ یہودی کہتا ہے کہ تم کہو مولوی خراب ہے یعنی بھیڑ خراب ہے بھیڑ یا جو ہے وہ اچھا ہے اتنا قوم کو عقل نہیں کہ سو مولوی اکٹھا ہو ایک بندے کی چوری واپس نہیں کرا سکتا ایمان سے کہو کرا سکتا ہے وہ है? سو مولوی اکٹھا ہو ایک بندے کو نماز نہیں پڑھا سکتا پڑھا سکتا ہے اس لیے بزرگوں نے فرمایا قوم کو ماننے نہ, مان ماننے, نہ ماننے میں آزادی ہے اور مولوی منانے میں کمزور ہے کمزور پر گرفت کرنا بزدل کا کام اور آزادی پر چونکنا بے وقوف کا یہ ایک موضوع ہے اگر بندہ بیان کرے تک کا موضوع ہے تو اسی میں ہی وقت لگ جائے آٹھ سات سوال مجھے پرچی میں دے گئے ہیں بندے نے میں آ رہا تھا پرچی دے کر فورن نکل گیا سوال بیٹھ سے گہ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کوئی سکولی ہے دیوبند ہے بریلوی ہے کوئی سمجھ نہیں آتی ایسے سوال ہیں میں آپ کو بتاؤں گا بریلوی بھی, بھی کہہ سکتے ہیں سکولی بھی کہہ سکتے ہیں اور دیوبند بھی کہہ سکتے ہیں اور لا مذہب بھی کہہ سکتے ہیں مسلمانوں مسلمان کو یہ پتہ نہیں کہ گناہ کس پر حرام ہے اتنا عمر گزر چکی کوئی کہتا ہے عالم پر حرام ہے کوئی کہتا ہے حاجی پر حرام ہے کوئی کہتا ہے حافظ پر حرام ہے کوئی کہتا ہے نمازی پر حرام ہے حقائق میں ہے کہ گناہ حرام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھا ہے اس پر حرام آر. عالم ہے حافظ ہے حاجی ہے داڑھی والا ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس پر گناہ حرام ہوگا کیونکہ لوگ علم کو زیادہ سمجھتے ہیں کلمے سے بھی ساری دنیا کے علم پڑھو کلمہ نہ پڑھو تو مسلمان نہیں ہو سکے بہو سلطان نے فرمایا دھوئے جہان کلمے دے اندر کی جانے کلکت بولی ہوئی مسلمانوں کلما ایسا زنجیر ہے فرائض کا بھی بادشاہ ہے اور واجب کا بھی بادشاہ اور سنن کا بھی بادشاہ ارے جو بادشاہ کو کچھ نہ سمجھے سپاہی پر اڑ جائے اس سے ایسا بھی بے وقوف ہے کوئی یہ کلمہ ایسا زنجیر ہے کہ فرائض بھی اس کے ساتھ اہمیت پاتے ہیں واجبات بھی اس کے ساتھ ہو کر اہمیت سنت بھی فرض واجب سنن موقفہ میں عام مومن کو چھٹی نہیں ہے غور کر کے سن لو فرض فرائض واجبات سنن موقعہ میں عام بندے کو بھی چھٹی نہیں ہے سنن غیر موقعہ میں چھٹی ہے داڑھی والوں پر گناہ حرام ہوتا تو سکوں کا پہلا نمبر ہوتا ہاجیوں اوپر ہوتا تو کافر سارے ہاتھ کے لواز ماض تک خود کرتے تھے ہاتھوں پر ہوتا تو طور تنجیر کے حافظ مارے گئے بلال حبشی کلمہ پڑھ کے فرشتوں سے بھی زیادہ شان پاتے یہ اللہ... اللہ... اللہ... اللہ... اللہ... ایسا زنجیر ہے وضاحت کے لیے بہت وقت ہے کلمہ کا معنی جی کیا ہے آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد ال رسول اللہ رے آخری ہے hey, بولا کرو پتا ہوا گیاس میں ہے کہ لوگ تعریف کریں گے ازانے دیں گے کفر کریں گے جس طرح آپ نے ناد خانا سنایا ہے السل تو السلام علیکم یا حبیب اللہ لا لامن نہیں یعنی اللہ کے حبیب نہیں ہے یہ ہے ناد خان کفر کرتے ہیں ایسے ہے نہ حبیب اللہ ہے حبیب اللہ ازانے بھی اسی طرح اشعدو اللہ اور ٹی وی والی ازان یہودی نے مت مار دی فتاو ریاس میں آئے کہ ازانا دیں گے اور کفر کریں گے تو کھا گئے ایمان سے کہو مسلمان کو اب بیٹھے ہو گئے کوئی سمجھ اپنے دین کی کہ ان امتا کو ان امتو پڑھو کفر ہے عربی میں اتنا بارشی ہے کہ زبر زبردست اور ایمان سے جہاں حرف چلا جائے مانا تو تبدیل ہو جائے گا اس لیے ہماری فکا کا فتو ہے کہ جو ذبا کرتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر ذبی حرام جب تک یہ نہ کہے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ ہے اللہ اکبر ذبی حلال ہو جائے گا ایسی باتیں سن کر جائیں گے آپ انشاءاللہ شاء اللہ تو ہے بولا کرو السلام اچھا علیکم السلط وسلام علیکم یا رسول اللہ السلات وسلام کا یا حبیب اللہ جب لا گے لا لامانا نہیں نہ حبیب ہے نہ رسول ہیں تو اس ناپ کا آپ کو کیا ثواب ملے گا تو تو فرشتے بھی لانت کرتے ہیں توحید اذانے ہیں توحید کا انکار ہے رسالت کا بھی انکار ہے تو اصل اصل چیز کلمہ شریف ہے مسلمانوں میں ترستا ہوں کہ یا بولانا مین مجھے کوئی ایک ایسا مسلمان دکھا دے پاکستان میں جو کہے اور تجھے شرم نہیں آتی تو محمد کا کلمہ پڑھ کے گنا نہیں بنا کرتا ہے ترستا ہے دل یا لا کوئی ایسا کلمہ مومن دکھا دے جو ایسا کہتا ہو میں ایک بار کام سے سن لوں کہ وہ کہے تو کلمہ محمد کا پڑھ کے گناہ کرتا ہے زمبل جاہلے دم بان اور زمبل عالم ہے دم جاہل کے گناہ دو اور عالم کا گناہ ایک عالم نے جھوٹ بولا وہ جھوٹ کو پکڑا جائے گا غیر عالم نے جھوٹ بولا مسئلہ بتا رہا ہوں وہ جھوٹ کو بھی پکڑا جائے گا اور علم نہ پڑھنے کو بھی پکڑا جائے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علم و فریدت اللہ مسلم یہ نہیں سکول والا علم شاید قائد یہ نہیں ہے یہ تو میں سکول میں کیا میں نے کہا السلام علیکم ماسٹر بولے کیسے ہیں میں نے کہا جی علماء کی زیارت کرنے آئے وہ دو ماسٹر روٹ کھڑے ہوئے بچے میری طرف توجہ ہو یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے بزرگ تو یہ ابھی تیرا مذاق کا سن ہے سفید ریش ہے ہمالے میں یہ عالم تمہیں نظر آتے ہیں اور دیکھو قوم کتنا ہم بے وقوف بن چکے ہیں ذرا اندر تو لگاؤ اندر اپنے کو تو دیکھو دل کے اندھے ہو گئے ہیں ارے دیوار پر تو لکھا ہوا ہے رب نیل ما لو نور میں نے عالم کامل کا ساتھ لڑتے تھے ارے ظالموں یا دیوار سے علم کا حرف سمے دو یا تمہارے شگرد عالم میں انہیں کہو بندے کے بیٹے بنو دکھ قوم کے ساتھ دکھ تو ہر چیز کلمہ بادشاہ ہے ایک جانور جزیر توڑ لیتا ہے قوم خاموش بیٹھی ہے اگر وہ کچا تا توڑ دے تو کوم شور یہ جانور اس نے کچا تا گئی توڑ دیا ارے خدا کی قسم کلمے کے مقابلے میں کلمہ ہے اس جنری کے ساتھ نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے گاڑی ہے اگر یہ زنیر نہیں ہے تو پھر سب چیز کچی تاغے جتنا بھی اس کی طاقت نہیں ہے جان کل مندے اندر کی جانے خلقت بولی ہوں ذکر تنفا مومنی ایمان سے کہو اس کوئی بات یار میری غلط ہو تو میں چلا جاؤں پھر سوال نہیں کرنا کیا داڑی والا گناہ کرے تنظ نہیں کرتے ہاتھ جانے کی برے عوام تنظ نہیں کرتی داڑھی والا گناہ کرے تو بولو تو صحیح مجھے پتا لگے میری بات کو جا کر رہی ہے کرتی ہے تنگ اچھا داڑھی کیا ہے شادی کیا ہے وہ کس کی سنت ہے مالو کمار کی ارے اس نبی کی سنت ہے جس کی داڑی سنت ہے داڑی والے کو تو ظالم تنگ کرتے ہو شادی والے کو کچھ نہیں کہتے وہ سنت نہیں ہے ان نکاح سنتی میں یہ نہیں کہتا کہ داڑھی والے کو نہ کہو بلکہ کلمے والے کو کہو میں تو یہ کہوں گا مگر تمہارا بد عقیدہ یہ ہے کہ داڑھی والے پر تو اعتراض کرتے ہیں کہ جی سنت کا احترام نہیں کرتا اور شادی والے پر نہیں کرتے کیوں خود آتی کہوں کیا اس کے نا ایمان ہے اس کے نام انصاف ہے شادی والے کو بھی جوتے مارو گاڑی والے کو بھی بلکہ کلوے پر ہمارے کو جوتے مارو اچھا عقیدہ تو یہی ہے اب ایسی قوم کے آگے یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے تقریر تبلیغ بند کر رکھی ہے میرے پاس بھیجا ہے کہ تقریر تم نے کیوں بند کی یہ پرچی بھائی ہے اوپر اوپر تم تو حق کہنے والے تھے چیس کو کیوں روکا اب وہ بیٹھا ہوگا کان کھول کر سن لے تمہیں جو تقریر کا پتہ نہیں اور تبلیغ کا پتہ نہیں کوئی اٹھ کر مجھے یہ بتا دے تقریر اور تبلیغ میں کیا فرق ہے تقریر ہوتی ہے پچھلے لوگوں کے واقعات جیان کرنا اور تبلیغ ہوتی ہے امر بالمعروف معروف اور نہیں انل من کرنا برائی سے روکنا اچھائی کا حکم کرنا پھر اس کا تیسرا جوز جو تبلیغ کا ہے دو کو ہر ایک کو پتا ہے تیسرا جلد ہے باتل والوں سے ٹوٹ جانا یہ ہے تبلیغ یہ بڑا جز ہے اس کو یہ پتا نہیں سوال کر رہا ہوں ہر ایک تبلیغ کے دو جز ہیں کان کھول کر سو لے ایک تو دین کا ہر پہ بیان کرنا یہ فرض ہے بات سمجھنے کی کوشش کرنا یوں ہی میں دین کا ہر پہلو بیان کرنا یہ فرض ہے اور ہر ایک تک پہنچانا یہ فرض نہیں ہے یہ تو نبیوں سے نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کی سطح پر تبلیغ کر دینا جس طرح قربان جاؤں سید علم بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے وہ بلا میرے رسولوں پر نہیں مگر کبلیغ قتل ہو جائے گا تبلیغ کرتے تھے انبیاء, قتل ہو جاتے تھے تبلیغ وہ چیز ہے ارے نیکی کا حکم کرنا برائی سے برائی سے روکنا ہزار حصہ زیادہ ثواب آئے امر بالمعروف ماروس کا نہیں یہ کرنا ہزار حصہ اور جہاز پر آتا ہے برائی کے روکنے پر تو اللہ کا بندہ چیز صاحب نے تبلیغ دین کا ہر پہلو بیان کر دیا اور تبلیغ یہ نہیں کہ غریبوں کو نہ برائی سے روکو اچھائی سے روکو امیر غریب ایم ایل ایم پی اے بادشاہ دنیا کو پوری کو کرو اوپر کی سطح سے نیچے خود بخود پہنچ جاتا ہے اور تبلیغ کے اثرات ہوتے ہیں باطل جو ہے حق سے ٹوٹ آپ کسی کو مار دیں قتل کر دیں پھر کہیں کہ اندھا ہم آپ کے مقتول کو کچھ نہیں کہیں گے وہ راضی ہوگا یار بولتے ہیں ہاں نہیں کیونکہ وہ وہ گا قتل تو کر دیا اور کیا کرے گے ارے تبلیغ سے باطل قتل ہو جاتا ہے کل بل ملتا ابراہیم حنیفہ محبوبہ فرمانے میں ملت ابراہیمی پر ہوں اللہ ارے ملت ابراہیمی ہے بتوں کو توڑنا اور نمرود سے ٹکرانا اوپر والی سطح پر تبلیغ کرنا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو میں یہ بات کرتا ہوں ان سے جو مسلمان کہلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مولوی معاشرے کا ذمہ دار ہے انہیں دیکھا ہی نہیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کہ آپ نے سردار ترے سے ٹکراؤ لیا مولوی سے نہیں لیا معاشرے کے ذمہ دار مولوی ہوتے تو مولوی کو نہ مارتے آج کل کیوں معاشرہ حکومت کے پاس ہوتا ہے معاشرے کی اصلاح کے بغیر عوام کی اصلاح ہو سکتی نہیں اور معاملات بھی حکومت کے پاس ہوتے ہیں جب تک معاملات ہاتھ میں لائیں لائیں عوام کو سکون نہیں آتا یہ دونوں چیزیں حکومت کے پاس ہیں فوجیں جو جاتی تھی وہ فوجیں سے لڑتی تھی یا مولویوں سے لڑتی تھی تو معلوم ہوا یہ اپنے نبی سبھی سمجھدار ہیں جو مول کو معاشرے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں نور دلّہ سنت رسول دیکھو رسول کی سنت بنتی ہے باقی کسی کی سنت نہیں بنتی جس طرح موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی قوالی یہ آپ نے سنی تھی اور بے مقوف تجھے موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ والا اور کوئی کام پر نہیں آیا فتاو ہے کہ جو لوگ آسان کام چن لیتے ہیں اور مشکل وہ ان کے منہ پر مارا جائے گا کوئی ثواب نہیں ہے پہلے تو آپ نے سنی نہیں ہے غور سے سننا ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اس وقت قوالی نہیں تھی تو لوگ قوالی کے بہانے آپ کے پاس آتے تھے اور آپ نے کلمہ پڑھا کے بھیج دیتے تھے اسی لاکھ مسلمان کیا وجہ تھی کہ لوگ کٹھے ہو اجبا زید کنڈری کے پاس ہم جا سکتے ہیں دوسرا اگر آپ نے سنی ہے مسلمانوں کان انخور کر سو لو ولی کوئی نبی نہیں ہوتا ارے سنت نبی کی چلتی ہے کسی ولی کی نہیں چلتی بات سمجھنے کی کوشش کر اگر معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے سنا بھی ہے تو اس کی سنت نہیں چلے گی سنت صرف نبی کی چلتی ہے اس لیے حکم ہے ولی جو کام کرے نہ کرو جو حکم کرے کرو یہ نبی اور ولی میں فرق ہے علماء پیر نام نہاد الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بات کر دیتے ہیں خیر مجھ پر سوال لکھا گیا کہ گستا کے رسول کو یہ پہلے بھی اٹھا تھا کہ گستا کے رسول کو سزا کیوں دیتے ہو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنوں نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کو معاف کر دیتے تھے یہ نواز کے دور میں نام نہاد علماء نے تقریر کی تھی اور یہی بات دلیل دی تھی مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں وہ اپنے دشمن کو معاف کرتے ہیں اگر آپ کی ایمان ہے تو یہ بات کافی ہے اس میں سنت یہ بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے دشمن کو معاف کرتے ہیں بات نہیں سمجھ بات نہیں سمجھ بات نہیں سمجھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو نہ خدا نے معاف کیا نہ صحابہ نے معاف کیا نہ احمد نے معاف کیا نہ ہم معاف کرتے ہیں ظالموں نبی جو کام کرے سنت بنتی ہے سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا ہم بھی اپنے دشمن کو معاف کر دیں یہ تو نہیں اپناتے اپنے دشمن زبانی بیلے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیتے ہیں مار مار کر ستیہ ناش کر دیتے ہیں گساخیر رسول وہ جو آئے دو کافر اور منافق تھا ایک مسلمان ظاہری قید کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا وہ حضرت عمیر عمر صاحب کے پاس گئے اس نے کہا مایا ہے حضرت جو موسلہ تھا حضرت امیر عمر کا فیصلہ چاہتا ہوں تو گئے وہ کافر کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا ہے آپ نے کیا, کیا کیا ہے اس نے میرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے دا جاو گئے تلوار لے آئے اس کا سر اڑا دیا تو آج اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں عمر کا فیصلہ یہ ہے جی ابو حنی سلح ص اللہ علیہ بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا کبزو شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے ایک بندے نے کہا مجھے لی بات آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو یہ کافر ہو گیا ہے ٹھیک ہے نہیں اس کو پسند تھا اس وقت اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر ہوں کی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم حضور اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کو محاذ معاف ہاں یہ گساخ رسول کے قانون کو ختم کرنے کے لیے مولوی نے نیہا نام نہاد اب اس کا پتہ نہیں لگتا مجھے یہ سکول والا ہے یا دیوبند ہے یا بریلی ہے پھر کہتا ہے جی جمعہ کی چھٹی جو نواز نے بند کی اس کا تو قرآن میں کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن فرماتا ہے زانودی علی سلا میں یوم جمعے پس او علا زکری واضح البے بات صحیح ہے بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے جب آزان ہو دوڑو کاروبار چھوڑ دو اگر چھٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں فرماتا قرآن میں جمعہ کی چھٹی نہیں ہم بھی مانتے ہیں غور سے سننا ہم بھی لیکن ہمارا بھی سوال ہے ان مولوں پر آگے تو نہیں گئے کام کو نہیں بتایا ارے ظالمو جمعہ کی چھٹی قرآن میں نہیں آئے تو اتوار کی چھٹی کہاں سے ہے نہیں سمجھی بات بیٹھا ہے غور سے سناؤں تو جو اس نے سوال کیا ہے اپنے سوالوں کو میرا خیر موضوع اور تھا لیکن میں جواب نہ دوں وہ اوپر کہے گا جی میں نے لکھا ہے ان کے پاس جواب نہیں چل یہ تو ویسے ہے سمجھ آئی بات جمعہ کی چھٹی قرآن میں نہیں ہے تو ایتوار کی چھٹی کون سے قرآن سے نکالی ہے پھر کوئی چھٹی نہ کرو اگر کرنی ہے تو ہمارا عید کا دن ہے تو جمعہ سے کر لی سمجھ آئیے نئی بات اب کہتا ہے جی آگر جو تھا اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں تھا تو آپ نے دعا میں ابی کا حرف کیوں استعمال کیا یہ بات بھی سن لیں غور سے سن لیں یار سوال تو کیا ہے توجہ سے سننا یہ نہ کہنا کہ مجھے جواب ہی نہیں ملے ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابی کا حرف آزر کو استعمال کیا اور اللہ نے یہ دعا رد فرما دی تو وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے والد جو تھے آزاد تھے کیوں ان کو یہ حسد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پاک پشتو نے اٹھایا اور پاک ریہو نے اٹھایا یہ حدیث پاک ہے مسلمانوں سمجھنے کی کوشش کرنا حدیث اور قرآن میں تضاد پیدا کرنا یہ ایمان کی نشانی نہیں آئے اما میں وضاحت کرتا ہوں کہ ابھی کا حرف حقیقی باپ کے بغیر اور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے ارے صحابی بلیاں نہیں پالتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر اے بلوں کے باپ معلوم ہوا حقیقی باپ کے بغیر اور پر بھی باپ کا حرف استعمال ہو سکتا ہے چاچے پر استاد پر پالنے والے پر کسی می کو بھی ابو کر دو باپ کا حل اب حضرت علی بیٹھے ہیں زمین پر تو آپ نے کیا فرمایا ابا تو اے اب مٹی کے باپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا حضرت علی مٹی کے باپ ہیں یا ابو غیر بیم کے باپ سے معلوم ہوا حقیقی باپ کے بغیر باپ کا ہر چچے پر بھی اور پر بھی اطلاع کر سکتا ہے لیکن مسلمانوں حقیقی باپ کے سوا سن لے والد والد کا ہر فارم استعمال نہیں کر سکتے پڑھے لکھے بیٹھے ہوں گے جب رجسٹریاں ہوتی ہیں وہاں والد لکھتے ہیں باپ نہیں لکھتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقی ماں باپ کے یہ دعا مانگی وہ والے والے تو کا حرف استعمال کیا یار بلا لمین میرے والدین کو بخشتے اور وہ دعا رد نہیں ہوئی نہیں سمجھا یہ <تصفت> <تصفح> <بوسیئے> <تصفح> دعا اب ابراہیم ہی ہے جو نماز میں پڑھتا ہے یہ دعا رد <تصفح> نہیں ہوئی تو باپ کا حرف استعمال ہو سکتا ہے ارے حقیقی باپ کے سوا کسی اور پر پرد کا حرف استعمال تو آپ نے حقیقی ماں باپ کے لیے جو دعا مانگی وہ کیا مانگی والے والے دئیلو منی یوم مجبوری صاحب یا رب العالمین میرے والدین کو بخش دے اور یہ دعا رد نہیں ہے آج تک پڑھی جا رہی ہے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے آپ کا نانے والا نان کا خاندان بھی سارا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مسلمان ہے اور داد کا خاندان بھی مسلمان, مسلمان. <تصحان> وہی حدیث جو مجھ, مجھ, مجھے میرے پاک پشتوں نے اٹھایا اور پاک رحموں نے اٹھایا حدیث پاک اب پتہ نہیں انہیں کیا گوڑ لگتی ہے اے اپنے نبی کی شان ایسے قرآن مجید سمجھتے ہی نہیں ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں جو آپ کی توہین میں نہیں تبلیغ وہ تقریر والا جواب دے رہا تھا اٹھارہ سال تبلیغ ہوئی ہے بوت مر چکے ہیں اوپر نیچے چشتی صاحب نے کی ہے پھر کہتے ہیں بوجھ ہے مجھے یہ بتاؤ تیرہ سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمائی اللہ نے کہاں بھیجا غار پاک میں بھیجا جب حکومت مخالف ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار پاک میں بیٹھے گئے, بیٹھے کون سا چہل کہے گا کہ آپ نے وہ ہمیں سمجھایا آپ کی بوجھ جو کہے وہ کافر ہے یہ تبلیغ کے خلاف چھوڑ کر مکہ شریف چلے گئے ارے مسلمانوں تھوڑی سی سمجھ رکھتے ہو تو تبلیغ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف چھوڑ گئے تو تبلیغ تو خود بخود بند ہو گئی نہیں بند ہوئی جب پتا چھوڑ گئے تو کافر کیا تھے وہاں لڑنے کے لیے گئے تھے پریشان تھے کا پھر آرام نہیں آیا اب بھی چیف صاحب نے تبلیغ جو بند کی ہے اس کا وقت مقرر ہوتا ہے تو باطل کو ٹکرا گیا ہے باطل بےقرار ہیں جماعتیں بے قرار ہیں وہ خوش نہیں ہیں کہ چیس صاحب تبلیغ چھوڑ گیا وہ کہتے ہیں ہمیں تو چیف صاحب چھوڑ گیا ہمیں تو مار کر رکھ دیا اور وہی بات ذہن میں رکھنا کہ ہمارے درویش بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں انہیں کی ہوتا ہے کہ تبلیغ ہر ایک تک پہنچے میں نے بتایا کہ دین کا ہر پہلو بیان کرنا یہ فرض ہے اور ہر ایک تک پہنچانا فرض نہیں ہے مجھ پر بھی پابندی ہے ایجنسیاں میرے پاس آئی تھیں تو میں نے کہا چیز صاحب کی متلق تک باندھا ہے میں سال میں تین تک کرتا ہوں ایک شب برات ایک ستاوی رجب اور ایک بارہ ربیع لواز یہ ہمارے تہوار ہیں یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کے بعد میں کوئی تبلیغ تقریر نہیں کرتا مسلمانوں ہم جو تمہیں باتیں سنا رہے ہیں آپ تو کہ, کہیں گے دالے کا بھت لیکن ہم اپنی چاند کی بازی لگا کر تمہیں سنا رہے ہیں کیونکہ یہ باتیں آپ نے کہیں سے سنی نہیں ہوں گی نہ آپ کو کوئی سنائے گا میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو سوال لے کر آیا پتہ نہیں میرا موضوع کیا تھا تو سوال لے کر جو آیا تو کچھ باتیں آپ کے ذہن میں شکو پرود ابراہیمی دوسرے درود کی کہاں سے آپ نے درود ابراہیمی پڑھو دوسرا پر نا, نا جائز سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں یار ہے پتہ نہیں ہے بریلوی کو بالکل خبر نہیں ہے یہی بات ہے کہ بریلوی ہر جماعت میں جا رہا ہے میں بریلوی نہیں ہوں میں سمنی ہنسی ہوں احمد رزا خان صاحب بھی سنی ہنسی تو بریلوی تو ایک شہر ہے ہمارا سیشا مسلک نہیں ہے ہمارا تو چودہ پندرہ سو سو تھے آ رہا آجیبا, سبحان اللہ. پیچھے بھی اہل سنت تھے یہ تو بریلوی بن گیا بریلوی ہر طرف ہی جا رہا ہے کیوں کہ اسے دین سے اے یہ ناطخانی اور نورانی صاحب کے بیٹے نے تقریر کی ہے رین یار خان کہ بریلویوں کے مدرسے اجڑ رہے ہیں ہمارے اور دیو بدلوں کے مدر مدرسے ہیں جائیں وہ رنگ لاتے جا رہے ہیں سات سات ہزار پیٹ بریلوی بھی دھر رہے ہیں میں کہ جناب اس کی برکت تو تم ہو سوچا نہیں ہے تم نے تم تو نات پر لگایا ارے خدا کی کف ایک دفعہ درو شریف پال لے اور سو نات پالو درو شریف کی شان پر شاید ناتھ میں تیری حاضری ہو درو شریف میں حاضری ہو جائے گی محبت ہے تو یہ ناخان جو ہے فساد دین ہے جبکہ ناخان یہ ساری دین سے چھٹی ہے زبان تیری صنافائیں رسالت کرتا ہے دل تیرا لندن کی بھی وکالت دل لندن کو ہو اور زبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ نہیں بنوایا میں یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ میرے محبوب کی ناطے پڑھو ارے شادی فرماتا ہے چک فت کنت شادی ہے الگ ناتمام الگ اصلاط یا ندی یا سلام شادی جیسال ہے جس کو زندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں شادی بیکارہ یا رب العالمین تیری نعت کیا پاٹ سکتا ہے اسلط و سلام علیہ کا پاٹ سکتا ہے یہ ناپے ختم ہو جائیں دین آ جائے گا ہم نے ناتوں پر لگایا ہے میں نے کہا تم نے میں گیا کشمیر جس شہر سے گزرا مرچیں لگی ہوئی تھی کروڑوں روپے خرچ سڑکوں پر زانی فاسق فاجر شرابی سب نے دکانوں پر مرچیاں لگائی ہوئی ہے اے کتنا جھوٹا دین نکل گیا ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرچا لگانے نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل سوارنے آئے اللہ ارے بڑے بڑے محلات والوں نے انتظام کیا آپ جا کر ارے جھوپڑی والے کے گھر تشریف فرمائی جس کے چار پائی بھی ٹوٹی ہوئی تھی سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا خدا کی کسم جس طرح ناکنا کہتا ہے میں مدی چلا جی میں مدینے چلا مدینے کا دشمن مدینہ تو سیاسی زندگی ہے کتاب کی زندگی ہے بیاسی جنگو فرمائی ہے تلوار اٹھی وہاں تبلیغ میں تین سو تیرہ جب تلوار اٹھی بہتر لاکھ مربع میل تک چلی گئی اس میں یہ سوال بھی لکھا ہے کہ دین تلوار سے نہیں پھیلا اخلاق سے پھیلا میں اس کو کہتا ہوں تو توبہ کر تلوار اسلام نے دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہے تو اس کو بدخلک فلکی کہتا ہے جو بیس بیس ہزار پاؤنڈ کا بم مارتا ہے وہ تمہیں اخلاق نظر آتا ہے تلوار میں انتباہ ہوئے جو کلمہ پڑھ لیتا تھا تلوار رک جاتی تھی اب ہم بم مارے ہوں کیا ہندوستان میں مسلمان نہیں مریں گے حکمتا بوڑھوں کو مت مارو بچوں کو مت مارو عوام کو مت مارو کسی امریکہ برطانیہ سے پوچھو سورو داشت گردو انسانی ان کے قاتل تم نے لوگوں کے دماغ پر دل اندھا ہو گیا ہمارا ایسے حاوی ہوئے آج سے آج آٹھ سو سال پہلے مسلمان بیٹھے ہوں گے کچھ پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہوں گے آٹھ سو سال پہلے تاریخ اٹھاؤ ہو مجھے دکھا دو کہ کسی فوج نے عوام کو مارا ہو غور سے نہیں سنیں گے بات ماں یوں ہی دماغ سے توجہ سابق آئے کسی فوج نے عوام کو مارا ہو آٹھ سو سال ارے اسلام میں یہی ہے کہ فوج فوج سے لڑے عوام جو فوج جیت جاتی ہے اس کی رعایت بن جاتی ہے یہی امریکہ برطانیہ سور نکلے اور آج کل کی فوجیں دہشت گرد جو جہاں لڑتی ہیں عوام کا ستیہ ناز کر دیتی ہیں یہ کہاں سے تھا کہ ہُوا کہ تم نیا ہم کو مارو اور آپس میں کچھ نہیں ہماری جگہ کا ایک ذمہ دار تھا وہ فوت ہو گیا وہ لنگر بانٹتا تھا تو مہمان وہ مار گیا مہمان نہیں چھوڑتے تھے بچوں نے مشورہ کیا یار یہ ہمیں نہیں چھوڑتے اب کیا کریں وہ گھر سے جھگڑا لگاتے آتے جب مہمان بیٹھے ہوتے ایک دوسروں کو گالی ایسے دو تین ادھر ہو جاتے دو تین ادھر تیری بہن اور کھلا مہمان وہ بھی کہتے ہیں، بھائی منو اور کھلا مہمان اٹھ کر چلے جاتے ارے ان سور انہیں اتفاق کر رکھا ہے جو انسانیت کا قاتل ہے نوز بلّہ ایک عورت نے لکھا دنیا میں دو قاتل ہیں دہشت گرد ایک محمد ایک اس کا قرآن ہم تو رافل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاسی جنگوں فرمائی جنگی نبی آپ کا لطب ہے بیاسی جنگی مسلمان کتنے <سلام> بیاسی جنگو بندہ مرا ایک ہزار سوچنے کی بات ہے ایک ہزار بندہ مرا اور کروڑوں کو رحمت اللہ علیہ امین نے بہستی بنا دی ہے <سلام> <سلام> <سلام> ایمان دو سو کئی مسلمان اور سات سو کئی کافر بیاسی جنگوں میں ایسے سور جو عوام بھی کہتی ہے وہ انسانیت کے قاتل جنہوں نے مار مار کر تھک گئے دو کروڑ بندہ جاپان اور جرمنی میں دو دو کروڑ بندہ ایک جنگ میں انہوں نے سوروں کو ہم نے مارا اور ہمارے رسول رحمت اللہ علیہ انتقان کرتے ہیں سوچنے کی بات ہے بیاسی جنگوں مدینے نے چلا میں مدی چلا مدنی پین مدنی کنگھی اور مدنی تو ساری سیاسی زندگی ہے اب سربراہ بنے حکومت ہم غیر جمہوری کہہ سکتے ہیں ارے غیر سیاسی کیوں تبلیغ میں صبر ہے دعوت میں سے کام ہے اور حکومت ہی کا دین ہے یہ تین ہی, ہی کٹھے ہیں پچاس سال ہوئے میں عام بات یہ سناتا ہوں کہ میرے ایونٹ سے گزر رہا تھا آیا ایک کھڑے تھے آیا السلام علیکم میں نے کہا وعلیکم السلام ان کا اقتماع تھا لیکن ایک بات کی میں داپ دیتا ہوں وہ مجھے کہتے ہیں آپ تبلیغی ہیں میں نے کہا کیوں میں آپ کو کسرا نظر آتا ہوں وہ کہتا ہے ہم کس ہیں میں نے کہا او پچاس سال ہو گئے مسلمانوں تبلیغ کرتے ریڈیو تھا ٹی وی آئی کیبل انٹرنیٹ ڈیش میں نے کہا کون سا تم نے برائی ہوگی اور بات سن لو سید جلال اش شریف والوں نے جنہوں نے سارے اچ کو بادشاہ کو مسلمان فرمایا آج سے آٹھ سال پہلے آئے وہ فرماتے ہیں جماعتیں مسلمان قائد ان کے نام آسمان تک رل جائیں اور دین نیچے ہو فرمائے وہ منافق ہیں وہ مسلمان ہیں نہیں دین نیچے ان کے نام اوپر ہیں مدینہ سیاسی زندگی ہے اور غالمہ مدینے جانا مدینے نہیں کان کھول کر سن لے مدینے چھوڑنا مدینے جانا ہے دین کے راہ پر سر دینا مدینے جانا ہے ارے امام حسین سے قوم بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پروجیکٹس کو چھوڑ کر دین کو ضرورت تھی کربلا بلا سر دیا مسلمانوں زہر میں وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں حقیقت میں مدینہ جا رہے ہیں ظالما مدینے جانا دین کے راہ پر سر دینا ہے مدینے جانا کوئی آسان نہیں ہے ارے امام مامسین مدینہ چھوڑ رہے تھے نہیں چھوڑ رہے تھے حقیقت میں مدینے جا رہے تھے مدینے جانا ہے تو دین کے راہ پر سے یہ زبانی مدینے جانا جانا چھوڑ دے کون کو تو میں نے تبلیغ اور تقریر حضرت علیہ السلام چلے گئے کیا حکومت سے مقابلہ نہیں کیا کیا بدل تھے اب وہ لڑ رہے ہیں الفاظ تازری نہیں ماں تم مین اللہ نے فرمایا محبوب بھی انتظار کر میرے حکومت میں ان پر عذاب کروں اور ان کو فرما تم بھی انتظار اور تبلیغ کا وقت نہیں ہے. اچھا قید مسلمان کس کو کہتے ہیں دیکھو سوال اس کے گہرے ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں پھر تکولی ہے بریلی ہے جو بند ہے تیرا سوال کتنا ہے کس وجہ سے تو نے ایسے سوال کیے ہیں کہ مسل قید کس کو مانتے ہوا ہاتھ نہیں لکھا اس کو پتہ ہے بھی قید اعظم کے خلاف انہوں نے بولا ہے تو اب یہ سوال کر رہا ہے مسلمانوں قید اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی ہو سکتا نہیں مومن شیطان کا پہلے آسمان پر نام تھا مومن مومن سے اتلا درجہ ہے آبد دوسرے آسمان پر اس کا نام تھا آبد تیسرے آسمان پر اس کا نام تھا ظاہر چوتھے آسمان پر اس کا نام تھا متقی پانچویں آسمان پر اس کا نام تھا بلی اور چھٹے آسمان پر ازاوی اور ساتویں آسمان پر ابلی فراہم واجبا پنان مقدموں مومن کو چھٹی نہیں ہے ان آکر مین گل اچکا قید تو بہت دور رہا وہ تو راہ ہے ارے اسے ہم اپنا بڑا نہیں مانتے جو شریعت پر عمل نہیں کرتا نہ فرائض کی واپرواہ نہ واجبات کی پرواہ نہ سنن یوکا کی پرواہ یہ تو عام مومن کو چھٹی نہیں ہے وہ قائد کہاں بن سکتا ہے سمجھ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمان رسول بیان کر رہا ہوں یہی بات ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جھوٹوں کی تعریف کریں گے انہیں آسمان سے ملا دیں گے اللہ نے فرمائے نہ کرم کم انہوں تم میں زیادہ پرہیز عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے فرمان رسول سے ایمان ہے آپ فرماتے ہیں آسمان پر تیرتا ہے اڑتا ہے پانی میں چلتا ہے ترک کی سنت کو میری سنت سے مارو اس کے منہ پر جوتیاں اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے سنت کا تارک قید تو کہاں رہا وہ امام نہیں بن سکتا قید کہتے ہیں رابر کو اور قید اعظم خدا کی کچھ اگر قید اعظم ارے نہ امام غزالی کو کہا گیا نہ امام ابو حنیفہ کو کہا گیا نہ شیخ افضل قابل جیلانی کو کہا گیا نہ کسی صاحب کو لقب دیا گیا یہ یہودی کتنا ہے کہ قید اعظم کا لقب دیا گیا نہ نماز نہ روزہ نہ داڑھی نہ شریعت پر عمل قید اعظم ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں قائد اعظم سب سے بڑا راہ پر امام اعظم کہے دو نا حالانکہ قید سے امام کا چھوٹا درجہ ہے امام اعظم کہہ دو نا دیوبندی کہتے ہیں امام اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے باقی کوئی نہیں ہو سکتا امام ہو سکتا لیکن قید راہ پر ہم ہوتے ہیں اور قید اعظم سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کسی کو نہیں مانتے ارے ایمان, ایمان قید اعظم تو قید اعظم ہم جو شریعت پر عمل نہیں کرتا فارمولا ہم اسے ایمان بھی نہیں کہتے پتہ <تصفح> <تصفح> نہیں کیسا کتنے آباد ہے پتہ نہیں جو اس نے پھر مادر ملت خدا کی قسم مادر ملت کا ان کو پتہ نہیں کہ ملت کا معنی کیا ہے ولی جو ہے وہ نہیں چھوڑتا اور واجب کا تارک ولی کہاں ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا پیدا آدم ہو سکتا ہے پتا واجب ہے حکم فرض کا رکھتا ہے شریعت عمل کو دیکھتی ہے علامہ اقبال نے فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاصی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ارے مادر ملت کا ان کو پاتا نہیں ملت میں تو امبیا بھی آ جاتے بی بی مریم کو مادر ملت نہیں کہا گیا اگواج متحرات کو مرموں کہا گیا ہے محاط الموں میں نہیں ارے بیشا بی کو بھی مادر ملت نہیں کہا گیا بی بی مریم کو بھی نہیں کہا گیا کیونکہ ملت میں امبیا بھی آ جاتے ہیں ان کو ملت کے ماننے کا پتا ہی نہیں ہے کے لو مادر ملت اس نے لکھا ہے ارے جب بی بی ایسا صدیقہ کو مادر ملت کا لقب نہیں ہے دنیا میں آپ آو کسی عورت کو ہو نہیں سکتا میں آپ کی جان کی بازی لگا کر آپ کو نچوڑ دے رہا ہوں دین پھر شاید آپ میری تقریر سن سکیں یا نہ سن سکیں کیونکہ ہم نے تقریریں بند کر رکھی ہیں تین شکرات میلاد شریف اور سطائی رمضان شریف ان سین کے بغیر آپ میری تقریر کی کوشش نہ کرنا مجھے نہ بھلانا یہی بھی امبانی صاحب کی آیا ہوں سمجھ آ گئی ام مومنی مادر کا ملک کا مانا ان کو پتہ نہیں ملک میں تو تمام انبیاء آ جاتے ہیں ایمان سے کہو ازواج متحرات جیسا کوئی ہے انہیں بھی ان مومنین کہا گیا ہے مہادروں میں نہیں انہیں بھی مادر ملت کہا گیا بی بی ایسا کو بھی مادر ملت نہیں کہا گیا اور جھانٹیں نکال کر امریکہ برطانیہ پھرے وہ تیری مادر ملت ہے یہ یہودی اتنا ہے وہی حکم ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے بر کی تعریف کریں گے اور ان کو منصب ایسے تھاپیں گے جو ان کے لائق بھی نہیں دیں گے اب کہتا ہے کہ عام مدد کے کائل ہیں کی کا آبدوا کی کا نستائی ہے ایک بات اور بھی سنا دوں میں ان تقریر غیرتمان سم سکتا ہے بھارا, بھارا, بھارا. جو سکولوں کا دشمن ہے ٹی وی کا دشمن ہے پردے کا حامی ہے وہ ووٹوں کا دشمن ہے اور پولیو کے کترے نہیں پلا میری تقریر ان کو فائدہ دے گی باقی اپنا وقت ضائع کر کے چلے جا رہے ہو ارے تمہیں میں غیر سناؤں یہ ہوں کہ میرے سالے کے بیٹے نے سکول نکالا ہے انہوں نے رقم دیا بستیوں میں رقم دے کر سکول نکلوا رہے ہیں چیکنگ ان پر عیسائی لگائے ہیں میرے سالے کا بیٹا ہے عالم آئے مقرر ہے جو مالکن ہے دلہ چیک کرنے والے آئے سپارے رکھے تھے یقین کرو میرے گھر کی بات عیسائی آو. چیک کرنے والوں پر لگائے ہیں جو پیسے دیے ہیں نا یہ عیسائیوں کو لگایا تو تم so, مسلمان ہم بھی مسلمان ہیں انہوں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا سپارے ہیں قرآن مزید کے کہ کیا کرتے ہو کہ جب شام کو فارغ ہوتا ہوں یہ قرآن مزید پڑھا لیتا ہوں انہوں نے کہا وہ دستاویز ہے دیا اس کا نام کاٹ دیا یہ الفاظ ہیں ان کے آئیں پیسے ہم دیں اور پڑھائے تو ہمارا دشمن یہ قرآن اور محمد رسول یہ ہمارے دشمن ہیں ویزا لگا ہے سفیر برطانیہ نے دستخط کرنا اخبار میں آیا ہے اس کا نام تھا محمد نہیں اس نے دیکھا کہا تمہیں ویزا نہیں لگ سکتا تم ہمارے ملک میں نہیں جا سکتے اس نے کہا کیوں کہا یہ ہمارے دشمن کا نام ہے پہلے یہ جی بدلا پھر ہمارے ملک میں جانا ناط کا ناط پڑتا ہے بڑا حضور سے محبت ہے ہمیں اچھا اس میں تو اتنا پیسے لے لو وہ کہتا ہے تم بکتے ہو ہم نہیں بکتے ایک ہی بات ہے نام بتایا جا سکتا ہے ورنہ بہر نکل اب میرے سالات قدم میں کر دیا کہتا ہے का اٹھا لو پھر چیک کرو سپارے اٹھا کر بہر رکھا اگر میں قرآن مجید پڑھا ہوں تو میری بند کرنا ورنہ ریکو لال کی پیسہ بھائی مان روزی اچھی خاصی ہے زمین بھی ہے نہیں ہمیں بلانا کیوں تھا آپ ایک سوال ہے باقی بس بولی بولی بولی تو فی الحال اوپر بٹھا دیکھی سر بیٹھ جائیں گے آرے, نہیں کریں چاہیے کیا تھا کہ وہ کہتا تو گرانٹ نہیں نکل یہاں سے اگر قرآن تمہارا دشمن ہے تو ہم تمہارے دوست ہیں ارے یہی قرآن ابھی اس پاک میں ہے قرآن مجید کے چار حق ہیں بغیر علم کے عمل بیکار اور بغیر عمل کے علم جو ہے بربادی ہے علم ایسی چیز ہے تو وہ کہتا یہ کہ تو نکل میری گرانٹ مجھے اللہ روزی دے گا اگر قرآن تمہارا دشمن ہے تو میں بھی تمہارا دشمن ہے یہ چاہیے تھا اس بے غیرت نے دوسرا فوجی ہے زندہ ہے فوجی گرانٹ یورپ کی گرانٹ سے وہ سکول چل رہا ہے وہ فوجی کہتا ہے چیکنگ والے آئے کیا آئے میں قسم کہتا ہے کھڑا تھا ایک عورت ایک مرد تھا وہ بھی عیسائی ایک لڑکی ایسے منہ نیچے کر کے بوچھن پہنے ہوئے آئے اس نے بلایا استا اور استاد کو کہا یہ ہماری گرانٹ تو یہی ہے یہ ابھی بوچھن پہنے ہوئے ہیں اور نیچے دیکھ رہی ہے تمہاری گراٹ بند ہے استانی نے فوراً اس کو بلایا وہ کہتا ہے میں سن رہا تھا استانی بلایا کہتی ہے لڑکی پڑھنا ہے اس نے کہا ہاں تو کسی لڑکے کے ساتھ تو برائی کرا یقین کرو مختصم کہتا ہے یہ الفاظ اگر یہ نہیں ہے تو مولی لے کر مار کر فاڑ کر سینہ نکال کے یہاں آؤ پڑھنا ورنہ نہ آؤ جو ہی وہ کہتا ہے میں نے یہ بات سنی میرے دو لڑکے ایک لڑکی پڑھتی تھی میں نے ڈاؤٹ ہو میرے ہمساؤں سے جا کر پوچھو اس دن سے میں نے جانا لڑکی سکول میں آنے دی ہے نہ لڑکا سکول میں ہے رسول رسول کا ناسخ ہوتا ہے ایک رسول آیا دوسرے رسول کی رسالت منسوخ ہو گئی کوئی نبی رسول کا ناسخ نہیں بن سکتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں جب سب رسولوں کی رسالت منسوخ ہے اللہ نے بھیجا بھی رکھ لی ہے آخری کہ میرا محبوب سب کا ناسخ ہو اور میرے محبوب کا ناسخ کوئی ہو نہ وعدہ میں ساتھ میں لیا تھا رسول جس کا کوئی رسول ناسک نہ نہیں ہے تیرہ بیٹا برٹش کو اس کا ناسک بنا رہا ہے بےمان کہنے دے مجھے جو سکول میں بھیجتے ہیں برٹش کا قانون چلا رہا ہے جو ماں پر چل جاتا تھا وہ تیرے رسول کا نہ پھینکائے تیرا بیٹا اس کا قانون چلا رہا ہے اور نے پورے پھینکیم بیٹے دیے بلانا ہے رسول کے لانت نہیں پڑے گی کالو رسول یار پی نہ کونگ تازر مار قرآن حاضر کرانا بہ جور آ یار میرا مابو فرمائے گا یار پرانا مین میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اسے ان پہ میرا کوئی تعلق ہے نہیں پڑھنے کے لیے ادب کرو پڑھو اللہ مال قرآن کا معنی ہے سمجھنا تارا انہوں نے لکھا ہے الحافظ حافظ کل جہل ارے حافظ جہل کی معنی دوتا دو ہے میں لاہور اسلام آباد جا رہا تھا عالم دو بیٹھے تھے میں انہیں باتیں کی انہوں نے مجھے کہا ہمارے امریکہ اور برطانیہ کے سفارت خانوں نے بلایا اور ہمیں کہا کہ ناچھانی کا میں میسلہ مناؤ کرت کا میں میسلا مناؤ حافظے پڑھاؤ ملاد شریف کرو گیارہویں کرو پیسے ہم دیں گے علم نہ پڑھا <تصفح> کیا مطلب قرآن مجید پڑھنے والے ہوں سمجھنے والے نہ ہوں ادب کرو پڑھو سمجھو عمل کرو ان چاروں میں سے جو نہیں اگر پڑھنا وہ آپ آیا مان نہیں, نہیں کرتا کہ خدا کی قسم قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن غانہ کر رہا ہے قرآن ہمارا ضابطہ حیات بدلنے کے لیے آیا ہے پڑھنے کے لیے صرف نہیں آیا یہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ حوصلہ پڑھاؤ آلم نہ ہوں میں نے نورانی کے بیٹے کو کہا یہ تو آپ برکت ہیں کشمیر میں گیا تو کروڑوں روپے کی مرچیں لگی ہوئی تھی وہ آتا ہے کراچی سے چوتو لڑکا امام غزالی فرماتے ہیں بیرش نہ اتنا پڑھے اور عورت بھی نہ اتنا پڑھے لوگ اس پر ہو جائیں گے ظالم تم نے اس لڑکے کو بڑھایا جس کو بری عادت ہے میں نے بڑی تحقیق کی ہے اور ڈیڑھ لاکھ روپے ایک کا دیا پر نے اور لاکھوں روپے خرچ کیے سورو یہی پیسے مدرسوں کو دے دیتے مدرسے نہ اٹھ جاتے بریلوں کے لڑکے دیوبند کے پاس بڑھتے سکول پر خرچ کیے جا رہا ہے دین کے مدرسے پر نہیں اور پہلے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا برل اپنے آلن کا دشمن ہے کوئی نہیں دیوبند مسجد بنائے گا مالک آلن کو کر دے گا برال مسجد بنائے گا وہ اپنا گھر سمجھ کر ہر وقت روپ رکھے گا ارے تیری میرا سی جہل میرا آلن کی ہے اپنی عورت سے جوتے کھا کر آئے گا اور امام پر روپ رکھے گا امام سے ہم نے دیکھا ہے یہ برل کی جان ہے سنی بنو سنی غیرت مند بنو رسول برٹش کا قانون چلتا یا نہیں چلتا تیرا رسول تو برٹش ہو گیا تو غلام رسول کا کیسے ہے غلام یا رسول آسان چیز ہے ملا نے تجھے بخشوا دیا نا مراد نے میلاد شریف کرو وہی کروڑوں روپے تم مدرسے کو دے جو میلاد شریف پر کرتے ہو ہمارا دین جو ہے مگر میں بات کروں گا سمجھے گا کوئی ہمارا دین جو ہے وہ آف کا مجموعہ ہے واقعات سے گلائل لینے والا کافر ہے جیسا ابو لاہور کا واقعات کر کے بیشت بنا دیتے ہیں ارے یہ بےمان تو مجھے بتا ہم حکم دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ملاس کے لیے کرو گے تو بہسٹ میں جاؤ گے واقعات سے استعمال لیتا ہے جہر سو قتل کا واقعہ لے لیا بہت بڑی بات ہے عام بندہ نہیں سمجھ سکتا ہمارا دین احکام اور بحث کا مجموعہ ہے ارے واقعات کا دلائل لینے والا بھی کافر ہے اور ان کو بھی کافر ہے پیر مولا علم کر بیشت کا راستہ بتا سکتا ہے بیشت کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ بھی دب صحابہ کو حضرت عبد الرحمان بن اب صاحب ہیں آپ فرما رہا ہے نا اگر اللہ نے تمہیں بیسٹ دیا تو پھر تیری سواری کے پار جو ہوں گے وہ زمر رکے ہوں گے اگر صحابی کو صرف دس صحابہ کو آپ نے خبر دی ہے بحث کی کون ہے میں آپ کو کہوں گا اس مجھے پتہ نہیں اللہ جوتے مار کر مجھے جاننا میں ڈال دے جو ہے مسلمانوں یہ نام مراد ایسے منٹ میں بحث ماں کی بحث ہے فتاوا کی جس سے سارے فتح لیتے ہیں آلمگیری اس سے لیتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو, جو شخص اپنے آپ کو بحثی سمجھے یا دوسرے کو بیٹھ کی بھی دے وہ جان بھی ہے میں تو میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا اللہ سن بہت دکھائے تو ہم نے کوئی ہے تیرے پاس ناد خان کہتا ہوں ناخون ڈیڑھ لاکھ روپیہ اور لاکھوں روپے مرچے پر لگے میں نے پوچھا دو ویزے عمرے کے تھے یعنی دس لاکھ کا خرچہ تھا اور ناد پڑنے والا تھا چپ حسرت سے کہہ رہے بے شک آپ پتہ کریں نہ نکلے مجھے سزا دینا امام غزالی کی بات ایسی نہیں ہے اس پر لوگ آسے رہ گئے ہیں وہاں پہنچتے ہیں پیسے دیتے ہیں دیپالپور کندھوں پر اٹھا لیا بڑی جان سے چھڑائی اس نے ایک نام راد بے ریش ہے دوسرا ناچتا ہے بریلوی ڈیڑھ لاکھ روپیہ وہی آلم کو تو نہیں دیتے نام مراد اس کو ڈیڑھ لاکھ روپیہ ایک رات کا دے گا کیسے پیسے دائیں ہوئے جس کی نات پڑھنا حرام ہے اس پر سو تو ڈیڑھ لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے تو دین پر نہیں کرتا مدرسے پر نہیں کرتا دین ہی مدرسے پر کر دے چھ لاکھ سے مدرسہ کھول سکتا ہے ہم قرآم نجیت اٹھانے جاتے ہیں دیوبندیوں کے مدرسے ہزاروں کی تعداد اور بریلوں کے دو چار ہیں وہ بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں ایمان سے تباہ ہوئے پڑے گا تباہ ہوئے پڑے گا اب اس نے کہا کہ بریگوی لڑکے بھی ادھر یہ صحیح ہے بریگوی لڑکے دیو بن جاؤں گا مدرسے میں پڑھ رہا ہے میں کہ کیوں اگر یہاں پڑے گی اچھی ہے ایسی اجڑی ہوئی جمع ہم ایسے سننا چاہیں انشاءاللہ میں آپ کو سنی بنا رہا ہوں سنی ہم بحث کی امید رکھ سکتے ہیں یقین نہیں کر سکتے اللہ سے بخشش کی کتنا بلا بلی ہے وہ کہتا ہے چشمدار ہم کس پاک کم کو اللہ امید رکھتا ہے جو میں کو گناہ کو پاک امید رکھتا یقین نہیں کر سکتے نہ بیچتا نہ پاکی دا کوئی چہ مجھے ایک سا پکڑی والا کہہ رہا ہم تو سارے بیچتی ہیں میں نے کہا بابا تج جاؤ بلندار کا انکل یہودا بلند نہ سارا ہتھا تتہ بیا ہر ہرگز یہود ن تمہیں پسند نہ کریں گے جب تک ان کی ملت کی اتباہ نہ کرو گے ہے قرآن پر ایمان جو نہیں لگتا وہ قابل ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ہرگز یہودی تم پر راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کی ملت کی تباہ نہ کرو ہرگز ہرگز ہر ہے یہود ن تو معلوم ہوا سکول والوں پر یہودی رازیاں نہ راض ایمان سچ پہ ہو قرآن سچا ہے جھوٹا ہے معلوم ہوا یہ یہودیا پڑھ پھر ایک جماعت میرے کوومے <سؤال> جی وہ وزیر جو امور ہے اس نے بھی حکومت نے ہماری تعریف کیا کہ یہ جماعت بہت اچھی ہے میں نے کہا عینا لہینہ اللہ, اللہ راج میں تو تمہاری افسوس کرتا ہوں کہ okay, کیوں میں کہ ان پر یہودی راضی ہیں وہ ملت اسلامیہ سے دور ہیں اور تم پر وہ راضی ہو معلوم وہ تم ملت اسلامیہ سے دور ہو ایک بزرگ کی ایک اس کے دوست کی بے دین نے تعریف کی تو یہ بہت اچھا ہے آپ گئے آپ نے فرمایا میں نے تیری سوگ کرنے آیا اس نے کہا میرا مرا تو کوئی نہیں فرمایا مرنے سے بھی زیادہ تجھے تیرے ساتھ ہو گیا وہ کہہ کیوں حضرت جی اب تو میرے دوست ہیں فرمایا بے دین تیری تعریف کر رہا تھا معلوم ہوا تو دین سے فارغ ہو گیا گلیوں کے مذہب دیکھو شیعہ کا حضرت علی سے تعلق نہیں میں تو ان سے بھی زیادہ ٹھکا ہوا ہوں نعرہ نعرہ بولا بھائی ہاں سن لوگ رات میں لال موسا گجرات شادی وال جلال پور جٹا سے رات آیا ہوں اگلی رات میں جاگتا رہا رات بھی جاگتا رہا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنا لوگ آئے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر تو جائیں بے شک ویسے آئے ویسے گئے پھر کیا فائدہ وہ تو اللہ نے فرما دیا حضرت کے لیے کرتا محبوب نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے اور ایمان اور غیرت اکٹھے رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے غیرت پر لانت فرمائی ہے اور حضرت علی نے دعا مانگی ہے یا رب العالمین بے غیرت کو تباہ کر اور امام ابو عنی پر اللہ علیہ لکھتے ہیں بے غیرت وہ ہے جس کی عورت بہر جائے ہاتھ کی ہتھیلی یہاں تک نکال کر اسے غیرت نہ ہو وہ بئیمان ہے حدیث پاک پڑی ہے کہ مسجدوں کو رنگ میز کریں گے فرمایا جتنا ہوں گے پر نماز پڑھنے والے ایک کی قبول نہ ہوگی اور جتنا ہوں گے مومن ایک بھی نہ ہوگا یہ حدیث پاک ہے وہی وقت ہے کیونکہ غیرت نہیں رہی لڑکا برباد ہو جاتا ہے لڑکی کو سکول میں بھیج رہے ہو پھر ہم ہے مسلمان یہ اس مسلمانی سے اللہ بچائے یہ منافقت ہے مسلمانی نہیں ہے یہ بے زمیر ہی ہے بہن اللہ تعالی فرماتا ہے کرنا پھر بو کنہ کو محبوب اور تم کو کہو اندر بیٹھتے تمام کرتبی ایک بزرگ نے لکھا کہ بندہ اپنے آپ وہ بندہ سمجھتا ہے بندگی نہیں کرتا وہ چھوٹا غور سے سننا اللہ کو رب مانتا ہے پھر روزی کے لیے رو رہا ہے وہ بھی فرمایا عورت چہرہ نکالے ہوئی ہے اور نچلا حصہ چھپائے ہوئے ہیں وہ بھی بہمان بے وقوف کو چھوٹی ہے چہرہ نکالے ہوئے ہے تو نچلا حصہ غیر محرم سے نہیں بچ سکتا بہت بڑے ولی کا دول ہے दिشف. اگر چہرہ نکالے ہوا ہے تو ننگی بندی پھرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں بہت دیکھا فرمایا عورتیں بحست میں ایسے جائیں گی جس طرح کالے کوے والے پروں میں سفید پر والا کوا ہو یہی oh, ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ سکول کی طرف یہی عورت مائل ہے روٹ کر چلی گئی ہمارا ایک ہارون آباد کا آرتی تھا اس نے تقریریں سنی بیٹیوں کو پردہ دے دیا سب وہ عورت چلی گئی لاہور کی آخر وہ گیا اس نے کہا یہ شرطیں ہیں وہی وہ اب سکول میں بھیج رہا ہے عورت حاوی ہو گئی حضرت عالم علیہ السلام نے فرمایا آشیش علیہ السلام چار وسیع کرتا ہوں میری عورت, عورت میری اولاد کو کرنا میری کیا کرنا اولاد کو کرنا ایک تو دنیا میں اطمینان نہیں کرنا یہ دنیا دار قرار ہے دار القرار بہشت ہے یہاں قرار نہیں کرنا دوسرا فرمایا جس کام میں دل مطمئن نہ ہو وہ کام بھی نہ کرو تیسرا فرمایا کوئی کام کرو آپس میں مشورہ کر لو مشورے کی اہمیت بھی ہے وقت نہیں ہے بتاتا آپ فورمکت صرف ان باتوں کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے تیئیس سال میں مکمل کیا وہ ایک گھنٹے میں کیا بیان ہو سکتا ہے ہر بات ضروری ہے آپ کو بھی جلدی ہوگی تیسرا فرمایا عورت کا کہنا نہیں مانا یہ عام میری اولاد ہمارا دادا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہمارے دوست ہیں دشمن ہیں وہ oh, oh, oh, oh. <itheater> تو فرماتے ہیں عورت کا کہنا نہیں مان کہے تو الٹ کرو شاور شاورا ہوں نا وہ کھولے پاؤں گا الٹ کرو اچھائی ہوگی ایک ولی اندر بارش ہو رہی ہے بحر وہ کمرے میں سو رہا ہے عورت سے پوچھتا ہے کمرے میں سوئے برامدے میں وہ کہتی ہے کمرے میں اس نے فوراً چار پہ نکالی اوہ حضرت آد عالم تھا جو ہی نکالی چت گری وہ کمرہ گر گیا وہ بچ گیا so, so فرمایا میں تیرے کہنے پر عمل کرتا میں مر جاتا آج تو جو عورت کہے ہمارے سارے آنکھوں پر رسول کی بات نہیں خدا کی بات نہیں عورت کی بات جو ہے وہاں آنکھوں پر ورنہ رہتی نہیں کیونکہ عورت کو بگاڑ دیا ہے معاشرے نے تعلیم نے بگاڑ دیا ہے عورت کو یہ سکول والے جو ہیں نا معیشت کی بات کرتا ہے معیشت ہماری کمزور ہے <تصفيق> نعرہ اے تقبیر ارسال نر اے تحقیق حق اہل سنت اب میں کہتا ہوں کہ یہ اسکول والے جو ہیں نا یہ نامورا دین کے بھی دشمن ہیں اور دنیا معاش معیشت کی ختم کر دی جلندری کا پڑھتے ہیں کشور حسین شانت بات ارے جس کا بےقوف ہو جس کا پول حرام اس کا جز حرام جس کا جز جائز اس کا پول بھی جائے تری کشور حسین پڑھتے ہو آگے بھی پڑھ لو غرماتے ہوا مدرسے میں مرداخلا بخت سوختہ میرا سبق مسجد کے بھولے لٹ گیا اندوختہ مورا معین تھے وہاں استاد یہ سکھانے پر کہ اب اللہ حاکم نہیں ہم حاکم ہیں زمانے پر تو معیشت کی تباہ ہے کیوں دنیا کے بے وقوف جاہل پاگل اس تعلیم سے بنتے ہیں یہودی تعلیم سے حضرت عمر کتاب پہلے بھی کہیں نے سنی کہیں نے نہیں سنی اگر عمر کتاب نے گیا آپ کو پتا فرمایا جلدی کرو تو بادشاہ آ گیا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو اس نے کہا امیر المومنین مجھے پانی تو پینے دو تو آپ نے فرمایا اسے پانی دو مختلف برتنوں میں دیا گیا اس نے کہا مٹی کے برتن میں دو مٹی کے برتن میں دیا کہتا ہے امیر المومنین آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں آپ یہ وعدہ کریں کہ جب تک یہ پانی نہ پیوں مجھے آپ نے قتل نہیں کرنا آپ نے فرمایا وعدہ ہو گیا تو تسلے سے پانی پی جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تو یہ قتل نہیں کریں گے اس نے گیرا نیچے پیالہ توڑ دیا پانی سارا ڈول گیا اس نے کہا میرے منہ نہیں آپ نے وعدہ کیا ہے پانی میں نے نہیں پیا اب آپ نے مجھے قتل نہیں کرانا آپ حیران رہ گئے کافر ہو کر اس نے ہمیں چکر دے دیا تو آپ نے فرمایا یہ عقل مند ہے کافر ہے عقل مند میرے دوست کے پاس رکھو ضرور ضرور مسلمان ہو جائے گا اس کی قسمت تھی تو آپ کے دوست کے پاس رکھا گیا وہ مسلمان ہو گیا آپ نے فرمایا جا بادشاہی کرے گا آپ کی ہم نے تجھے دی ہے وہ کہتا ہے میں بادشاہی نہیں کرتا میرے انہوں مجھے تیس بیس چالیس بی کا بنجر زمین مطالبہ کیا تھا بنجر زمین دے دو میں آباد کر کے روزی کھاؤں گا اب میں بادشاہ نہیں بنتا آپ نے فرمایا چلو پورے ملک کا بادشاہ تھا جاؤ کسے بیس پچیس جتنا زمین ہو دے دو وہ گئے تو بنجر زمین ایک مرلانہ ملی واپس آ گئے امیر الم نہیں زمین تو بنجر نہیں ہے سب کاشت کاپ ہے اس نے کامین آپ مسلمانوں کے بعد ہیں میں کافر رونی معاشی ترقی کا راز کوئی چیز نہیں ہے نس نہ کاشتکاری میں ہے میں نے اپنے ملک کو اتنا زرخیز بنایا کہ ایک مرلہ میں نے بنجر نہیں رہنے دیا اگر کوئی مرلہ بنجر ہوا تو قیامت کے دن میں تیرا گریبان تو سنوں گا غور سے سنوں معیشت کی بات کر رہا ہوں آپ نے میرے ملک سے پوچھو گئے پوچھے عوام ساری خوشحال تھی ہر ایک کے گھر ہر چیز عام تھی تو مسلمانوں یہ ظالم سکول والے لوگ گسور ہیں جو ملک برامداد برآمداد برامداد ویادی کرتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں ارے جو ملک برامداد ویادی کریں وہ آباد ہوتے ہیں پھر درامداس بھی نقد زرے مبادلہ نقد کرتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں ایک درامداس زیادہ دوسرا نقد تیسرا ادھار پر چوتھا سود پر اور پھر زر کاشتکاری کا وہ عالم ہے وہ خدا انہیں برباد کرے دین بھی نہیں ہے معیشت لوگ بھوک مر رہے ہیں یہ لوٹ لوٹ کر پیٹ پال رہے ہیں ظالم اب سڑکوں کو دیکھو تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس فٹ درمیان میں خالی پڑی ہے بوٹیاں کاشت کے ہو ہم نے بوٹیاں کھانی سڑکی لمبے ادھر بھی مسجدیں گے دو مکان کاشتکاری پیسہ ساتھ دور اور تاریں لگا دی ہیں اور نواد فل رائی گنڈ سے لے کر حسرت آتی ہے مجھے ایک صاف کہنے لگا کہ تیرا ملک میں کیا حصہ ہے میں نے کہا تو, تو بے وقوف ہے وہ پاگل بولے کتے سکول والے اس وقت جنرل ضیا کا وقت تھا بحیثیت پاکستانی ہونے کے جتنا جنرل ضیا کا حق تھا اس ملک میں اتنا میرا حق ہے یہ ہمارے چھوٹے گھر یہ ہمارا بڑا گھر ہے ارے چھوٹے گھر اس سے سالم ہیں ظالم تو چھوٹا گھر توڑے میں اٹھ پڑوں اور تم بڑا گھر توڑے توڑے تو میں سموجھ رہا ہوں تیرے بات اگر ہر انسان پاکستانیت میں شامل ہے تم نے ماں کا ملک سمجھ کر ظالمو طاقت کے ذریعے تم لوٹ رہے ہو تو ساتھ یہ سور قوم کو کیا دے گا رائی گڑھ سے لے کر بادر تک انصوروں نے زمین بنجر کر دی کسان کو کوئی مراق نہیں مل رہا اے سور کاشتکاری کو ختم کر رہے ہیں کاشتکاری ختم تو کا ہے ملک بھی ہے گندم کا برہان نہیں ہے نکموں کو بیس بیس ہزار تنخواہ بڑھا رہے ہیں نام سور ہو یہی پیسے دے دو کسان کو خدا تمہاری جڑ نکالے ظالم بولے کیوں ہماری دنیا بھی برباد کی جا رہا جاؤ دین بھی برباد کیے رہ جا رہا رہ اور کہتے ہو بولے بھی نہ میں اقبال فرماتے ہیں یہ ایسے سور ہیں سکول والے پیتے ہیں لہوروں نے بھی نہیں دیتے ایمان رو رہے ہیں اور کیا کٹ کر سکتے ہیں یار یہ بتا رو رہے ہیں نا معیشت بہت گندم ملتی نہیں یہ لوٹ لوٹ کر اب دیکھو مجھے ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ موجودہ برہان تو ہے کوئی یا نیچری سوال ایسے دیے یا یہ بیان نہ کرے بیان کرے تو کوئی وزن ہو بات کا کہ موجودہ جو ملک میں برہان ہے یہ پہلی فوج پہلی حکومت ہے اس میں مجرم یا موجودہ پہلے تو, تو بتا پھر مجھ سے پوچھ پہلے تو بتا میں تیرا خیال دیکھوں تو پھر مجھ سے پوچھ چالن تو خود چھپ گیا موجودہ حکومت بے وقوف ہے پہلی حکومت ایار اور مکار ہے مار مار مار کر جب بھی آئی فوج سوائے بندے مارنے کے اور کوئی کام نہیں ارے دنیا میں بش نے زیادہ بندے مارے ہیں اور اس ملک میں بش نواز نے زیادہ بندے مارے ہیں فوج نہیں اتنا بندے مارے چھوٹے بچوں کو دفنانے نے نہیں بھی نہیں دیا سالوں تلش سے کوئی زیادہ مجرم وہ ہوگا ایک فقیر صاحب بکرہ لے کے جا رہا تھا اور بندر بھی آٹا رکھا تھا باندھ کر پیشاب کرنے آئے بندر سارا آٹا کھا گیا تھوڑا سا آٹا لے کر بکرے کے منہ کو مار دیا اب وہ فقیر جو آیا اٹھاتا لگ کر اور بکرے کو نام تو آٹا کھا گیا بندر ریزرویٹر ہے تب آج سے دیکھتا مسلمان تو مجھ سے پوچھتا ہے ایک کو نہ اہل قرار دے دیا کیا ہے بجلی کے ایک کو نایل قرار دیا دوسرے کو مرا دیا نکالا بھی خود تھا اور لے بھی خود ہے سمجھو صحیح بزرگ فرماتے ہیں دشمن تو مجھے بلائے تو جانا نہیں وہاں سے لے کر فوج نے ان نے کیا کہ ملک کو تو ہم نے ختم کر رکھا ہے اب آٹا ان کے منہ کو تھا تو مہنگائی اتنا پولیس جمع دی علیہ رحمت فرماتے ہیں عملہ کم کرو انصاف کا ملک کی پیٹ جوڑ دی فوجیوں نے چودہ چودہ لاکھ کی گاڑی میں نے کہا تو اس کے نام راج. اس روزی سے نامراد تو تغاری اٹھا لالم روز سارا دن بد دعا تو آؤ اور کبھی آ کسی کی لگ گئی تو تمہارا بیڑا گرک ہوگا لانا ہے اس روزی پر سارا دن ظلم کرتے ہو جگہ جگہ چودہ چودہ لاکھ کی گاڑی ہے قوم کے خون پر میں نے کہا تو سوار ہو رہا ہے اور نام ہو رہا قوم کا خون بھی پی رہے ہو اس روزی سے تو تغاری اٹھا لو اتنا پولیس جمع کی اتنا تنخواہیں کہیں دے گی موجودہ حکومت کہاں سے ٹیکس بڑھائے گی مہنگائی خود بخود یہ کہے گی کون کہ پہلا تھا جو اچھا تھا یہ برے ہیں کہے گی نا اسے فقیر والا دماغ ہے مجھے میں نے مجھ سے پوچھا بتاتا تم کا کون میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کون اس ملک کا جتنا قتل ہوا بحران ہوا بے دینیت ہے معیشت ختم ہے یہ سکول والے ذمہ دار ہیں اس میں فوجی بھی سب سے بڑے فوجی ہیں انہوں نے ملک کو برباد کیا ادا افغانستان تباہ اب انہوں نے سوچا کہ ہماری بدنامی نام ایمان سے اب لوگ کہتے ہیں تو وہی اچھا تھا یہ تو خراب ہے مہنگائی بڑھتی جاتی ہے یہ پتہ نہیں ہے حقیقت کا پتہ ہو تو ہمیں ایمان نہ آ جائے تو معیشت بھی تباہ کاشتکاری کرکٹ کروڑا روپے کرکٹ لانا یہی پیسے کسانوں کو دو سورو کیوں کسانوں کے دشمن ہو وہ خدا کی قسم دنیا کی بہترین ظالم باشی حکومت ہماری ہے بے رام بے دین ظالم دے ارے یہ سکول والے کہہ میں حکومت نہیں کہتا ظالم کو میں تو ان سکول والوں کا نام سلاش کر رہا ہوں مجھے نام نہیں ملتا ایمان سے سور کہتا ہوں تو سور ناراض ہوتا ہے ظالم کہتا ہوں تو ظالم پتہ نہیں یہ ہے کیوں گلا عالم مجھے چپراسی سے لے کر آخر تک مجھے ایک بندے کا بیٹا دکھا دے جا ایمان سے چالک اب حق کہنے پر پابندی ہے پرچے ہیں چشتی صاحب پر پھر جی تو کرتا ہے پلا کی میں نے وکیل کو کہا کہ ذریعہ پاگلوں کو سمجھا حکومت کو کہ ججوں کو بھی میری یہ دلیل دینا کہ جس ملک میں عدلیہ کی توہین جائز ہو ارے پاگلو اس ملک میں کسی کی توہین نہ کسی بادشاہ کی توہین بھی نا جائز نہیں پائی جا سکتی بات سمجھ نہیں کیا. کیونکہ بادشاہ بھی عدلیہ کے آگے جواب دیتا ہے عدلیہ کو جوتے لگ رہے ہیں جیسے صاحب نے فلان کو بول دیا فلاں کو بول دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے تو کوئی بات نہیں اللہ کی توہین ہے تو کوئی بات نہیں ہمیں جی تو میں نے کان سوڑ کر ہمارا قید اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہمارا قید تو قید امام وہ ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہے جو خدا رسول کا متابے ہے جو خدا رسول کا بے فرمان ہے وہ دنیا کا بادشاہ کی انہیں ہمیں اسے جوتی برابر بھی نہیں سمجھ تسبیر سارا سارا سارا ہے دل بلا مایا کہ سننا پل مہا کی سدا للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے سارے تسبیر نہ امام ابو حنیفہ کو قید اعظم کہیں گے نہ شیخ عبد القادر گیلانی کو کہیں گے ظالم نہ امام غزالی کو کہیں گے کسی ولی کو آج تک قید اعظم نہیں کہا گیا قید اعظم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ام المومنین ہیں تو اغواج متحرات مادر ملت ہم کے کسی کو ام مومنین نہیں کہہ سکتا ظالم تجھے مادر ملت کا کیا پتا فوٹو لگا ہوا تھا سڑک پر تو میں نے کان سے کہا مجھے یہ کہتا ہے مادر ملت ہے امرت پہلے تو مادر اپنی ماں کہہ سکتے ہو مادر ملت نہیں کہہ سکتے اس میں انبیاء بھی آ جاتے ہیں ہوئے تو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ سکتے ہیں ملت کا ان کو پتہ نہیں ہے ایسے جہل کو پھر بکتے ہیں وہی حکم ہے کیسا وقت آئے گا جھوٹے تعریفیں کریں گے جھوٹے القاف دیں گے وہی وقت ہے بے دین ہوں گے بدماش ہوں گے پتہ ہی نہیں کہ قید کسے کہتے ہیں قید کہتے ہیں راہ جو شریعت کا مانپ نہ چھوڑے نماز نہ چھوڑے روزہ نہ چھوڑے سنتے نہ چھوڑے مجھ تک ہی پروزگار ہو وہ بھی امام ہو سکتا ہے قید آگاہ نہیں ہو سکتے مادر ملت تو ہی نہیں ہو سکتی سمجھا بی بی آئی شخصی کا کو بھی ملموں المومنین کہا گیا ہے مادر ملت نہیں کہا گیا اتنا بڑا ظلم کیا کہیں گے کہ یہی مادر ملت ہے جو بے فرد انگریزوں کے ملک میں پھرتی ہے ہستے ہوں گے ہم پر انتم سنا نہ تم تسو وہ ان تو صرف تم سیاح یا فرابو تمہاری اچھائی کافروں کا دکھ ہے اور تمہارا سکھ جو ہے وہ تمہارا دکھ جو ہے وہ کافروں کی خوشی ہے قرآن مجید ہے نا اللہ تعالی فرماتا ہے تمہاری آبادی اس کی بربادی تمہاری بربادی اس کی آبادی ہم نے اللہ کو سچا مانا ہے بلو کو بم مارتا ہے تیرے بچوں کو کترے پلاتا ہے میری تقریر سننے آیا ہے Allah. شرم کا رہتا میری تقریر وہ نہیں سن سکتا جس کا سکول سے رابطہ ہو بیٹا بھیجتا ہو بیٹی بھیجو شرم ہونا چاہیے گھر رہے Allah. جو ٹی وی سنتا ہے جو گوٹوں کے ساتھ اتفاق رکھتا ہے ہاں مجبور ہے تو جاتا ہے مور انسان پر لگا دے بچ جائے میں نے کہا جمہوریت لانا تھا نورانی صاحب اور کالمی صاحب والے کر آ گئے کہتے ہیں جی آپ نے نورانی صاحب جمہوریت میں تھے میں نے کہا سن لینا میں نے کہا نورانی صاحب اور کالمی صاحب کی جمہوریت میں حیثیت بتاؤں کہتے ہیں ہاں ایمان سے کہو بھی ایک طرف نورانی صاحب ووٹ لگائے دوسری طرف کازمی صاحب کتنے ووٹ ہو گئے بولتے نہیں ہیں جو جس کا ایمان نہیں ہے اس کو یہ بات کرنے میں نقصان تھا کتنے ووٹ ہو گئے تین تو نہیں ہوتے تو ادھر دو کنجریاں جو چالیس چالیس سال چکلے پر بیٹھی ہیں دو کنجریاں ووٹ مار دیں برابر تین کنجریاں ہو گئیں تو صاحب تو گئے اللہ تعالی کافی کہتے تھے اکثرا نہ سارا میں خدا کی شخصیت پرستی پر لانت ڈالتا ہوں جماعت پسندی پر لانت ڈالتا ہوں ذاتی مفاد پرستی پر لانت ڈالتا ہوں اور مالی امتیاز پر بھی یہ چار رنگ سے جب آ جائیں تلوار آئے گی تو ہدایت آئے گی یہ روایتی تقریر ہے سن لیں لیکن جس کے اندر ایمان ہے شخصیت پرست شخصیت پرست مند بنو حق پرست بنو جماعت پسندی میں انصاف نہیں رہتا سب جماعتیں جو ہیں اے موین الدین فشتی کیا فرماتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جس نے اسی لاکھ مسلمان کیا ظالم زالنپور سے بڑھ کر آئے مجھے دکھا کسی ولی نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر ایک کے بعد کربلا <تصفح> <تصفح> لگے گا تو اسلام ہوگا اجتماع سے نہیں ہوتا <تصفح> مدنی ناؤ پالے سے مدنی مسواد مدنی کنگی اب مدنی برخ کا نکلا ہوا ہے غلام مستبا ہے شادی وال کا گجرات کا وہ عورت کو لے آئے مرید کرنے برکہ گٹن سے اوپر یہاں جس طرح لنڈی چیڑی ہو نا تو دیکھ کر وہ مجھے اتنا بری لگی میں نے کہا یہ برکہ کہاں سے لیا ہے اس نے کہا دعوت یہ کیا کسی یہ مدنی برکہ ہے بھیا اچھا اب تھی وہ ننگی ہے یہ مدنی برکہ ہے مدنی پین مدنی کنگھی مدنی نو پالش اللہ تو کرم کیسے ظالم آ گئے قوم کے راہ پر کیسے جہل بن گئے کافے کہتے تھے اکثر آ اللہ نے فرمایا کلی لم میں نے بادی